السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ امید ہے اس گروپ کے علماء اکرام و اخوان عزام خیر وافیت سے ہوں گے انشاء اللہ بڑی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ آج آٹھ جنوری بروز جمعہ 2016 سولہ کی وہ رات آ چکی ہے جس میں وعدہ تھا کہ محمد شاہد سلفی بھائی کا اس بات پر انٹرویو ہوگا کہ وہ اہل حدیث کب اور کیوں ہوئے موصوف سے میری گزارش ہے کہ اگر انہیں اس انٹرویو کو دینے میں کسی بھی قسم کی کوئی دقت و پریشانی نہ ہو تو مجھے اجازت مرحمت فرمائے تاکہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں آپ کا جواب آنے کے بعد ہی مزید گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ جواب عنایت فرمائیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شیخ حافظ عبدالحنان الحن حافظ اللہ صاحب بالکل آپ کو اجازت ہے اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے شاہد بھائی آپ نے مجھے اجازت دی تو سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا صحیح مکمل نام کیا ہے ماولدیت اور آپ کہاں کے رہنے والے ہیں جہاں کے رہنے والے ہیں وہیں ابھی آباد ہیں یا کہیں اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حافظ صاحب میرا نام محمد شاہد ولد میرا بخش ہے میں رہنے والا فتح پور کا ہوں جو الہ اور کانپور کے بیچ میں ہے فتح پور ضلع فتح پور لیکن میں مقیم ہوں ممبئی میں انیس سو سے میں ممبئی میں ہی مقیم ہوں بیچ میں سات سال کا گیپ تھا پانچ سال سعودی عرب میں گزارے تھے اور دو سال فتح پور میں ماشاءاللہ اللہ مجھے خوشی ہے آپ نے جواب عنایت فرمایا آپ جہاں بھی ہوں میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی وہاں آپ کے روزی روزگار میں برکت اور ترقی ادا فرمائے شاید بھائی میں نے کچھ دنوں پہلے آپ کے تعلق سے کسی گروپ کے اندر سنا تھا پھر میری پرسنل میں بھی آپ سے بات ہو چکی ہے گفتگو کے دوران آپ سے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ پہلے بریلوی تھے اور کچھ مجھے مغالطہ بھی ہے کہ شاید دیوبندی تھے آپ کے جواب سے انشاءاللہ شاء کلیئر ہو جائے گا میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا یہ بات سچ ہے کہ بریلوی تھے یا دیوبندی تھے جو بھی تھے آپ جواب دیں گے اس کے بعد الحمد للہ آپ اہل حدیث ہو گئے جی حافظ صاحب پہلے میں بریلوی تھا چونکہ خاندانی بریلوی تھا بریلوی خاندان میں پیدا ہوا اور بریلوی رسومات وغیرہ میں پلا بڑا ہوا لیکن مطمئن نہیں تھا میں اس سے جو چیز بھی معاشرے میں پائی جاتی تھی اس کی دلیل چاہیے تھا مجھے حق کی تلاش تھی تو حق کی تلاش میں جو ہے پھر اللہ تعالی نے مجھے ہدایت بھی تھی اور میں اہل حق کو قبول کیا لیکن بہت ہی راؤنڈ مارنے کے بعد میں اہل حدیث ہوا یہ بھی ایک بڑی لمبی داستان ہے کہ اہل حدیث ہونے سے پہلے میں کہاں کہاں گیا مجھے اس بات پر بے انتہا مسرت ہو رہی ہے کہ اللہ رب جلال نے آپ کو حق کا راستہ دکھایا اور آپ کے دل و دماغ میں وہ باتیں پیدا کی جس سے آپ مسل کے حق کی طرف گامزن ہوئے الحمد لیکن جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میں کبھی ادھر کبھی ادھر تمام بسیار کوششیں کرتا رہا حق کی جستجو حق کی تلاش میں آخر ان کوششوں میں کیا ابتدا ہوئی اس کے سلسلے میں کچھ بات آپ بتائیں کہ بریلویت سے آپ اہل حدیثیت کی طرف آئے کیسے جی حافظ صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ کافی ڈیٹیل بخشے سوال ہے شاید دو آڈیو میں مکمل ہو بریلویت سے اہل حدیث تک کا سفر اصل میں حق کی تلاش تھی جو رسومات آدائش تھی ہمارے معاشرے میں ان کی ہمیں دلیل چاہیے تھا دلیل کے لئے کتابیں میں اثر نہیں تھی کہاں سے لاؤں کتابوں کا نام بھی پتہ نہیں تھا کتاب ملے گی کہا کچھ بھی نہیں معلوم معاشرے میں وہبی اور بریلوی یہ دو ہی نام فیمس تھے اور انہی دونوں, کو دونوں کے بارے میں مجھے پتا تھا ایک وہابی ہیں اور ایک بریلوی ہیں اب چونکہ بریلوی تھا اس لیے میں اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا لیکن مطمئن نہیں تھا اس دوران میں زندگی گزرتی رہی قریب بائیس سال کی عمر میں میں سعودی عرب گیا سن نائنٹین نائنٹی فور میں وہاں پر ریڈیو مکہ مکرمہ کے ذریعے مجھے بہت ساری معلومات ہوئیں پھر میں نے وہاں سے ایک قرآن خریدا وہاں تو فری بڑھتی ہے لیکن جالیات وہاں تھا یہ اس کا علم مجھے اینڈ تک نہیں ہوا میں تو اسٹیشنری سے قرآن تفسیر جو احسن ہے وہ میں نے خریدا محمد صاحب کا اس کو پڑھنے کے بعد حق واضح ہو گیا ایک دم سب کچھ روشن ہوتا چلا گیا لیکن کنفیوزنگ تھی سن انیس سو تانوے میں نائنٹین نائنٹی سیون میں میں نے حج کیا اور حج میں میں نے یہ دعا کی خان کعبہ کے ملتظم کے سامنے طواف والی رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ اس کے لئے میرا سینہ کھول دے اور میں میرے الفاظ بھی درست نہیں تھے اس کے لیے بھی میں نے دعا کی تھی وہ تو بہت بعد میں پتا چلا دونوں دعا کو ہوئی لیکن حق کے لیے اللہ تعالی نے سینا میں راستے میں ہی تھا سفر میں کہ بالکل میں مطمئن ہو چکا تھا کہ کی حق کیا ہے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ حق والی جماعت ہے کون سی مجھے یہ نہیں معلوم تھا لیکن شیر کو بدت کی دلدل سے میں نکل آیا تھا رفاول دین کر کے نماز پڑھی جاتی ہے سینے پہ ہاتھ باندھے جاتے ہیں آمین بل جہر ہوتی ہے کچھ نہیں پتا تھا مجھے شیر کو بدت کی دلدل سے میں نکل آیا تھا اور اسی کو میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے ہدایت دے دی تھی اس کے بعد تقریباً انیس سو ننانوے میں سعودی عرب کو خیر بات کہہ کر اپنے شہر آبائی وطن فہ پور میں مقیم ہوا. اور وہاں پر مجھے کتابیں ملنا شروع ہوئی میں دیوبندیت میں گیا کیونکہ خیال تو میرا یہی تھا کہ حق پر یہی ہے براک جیسے لگتے تھے وائٹ وائٹ ایک ایسا لگتا ہے آسمان سے اترے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا فضائل امال پڑھ پڑھ کر سناتا تھا لوگوں کو کیونکہ میں تو اسلامیہ اسکول کا پڑھا لکھا تھا اور لوگ جانتے بھی تھے اس لیے مجھے آگے بھی کر دیتے تھے پکڑا دیتے تھے سناؤ سناتا تھا لیکن کئی جگہ میں اٹکا اٹکا یہ کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئے کہ یہ کیا بالا ہے یہ کہیں بریلوی میں بریلویت میں تو نہیں بیٹھا ہوں میں تو حق والی جماعت میں گھسا ہوں اس کے بعد جو ہے آ, مجھے تین دن کی جماعت میں جانا پڑا ہو oh, ہو oh, تین دن کی جماعت میں تو پورا کالا چٹھا ان کا کھل کے سامنے آ گیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا یہ تو پوری بدیلویت ہے صرف نام کا فرق ہے ارے وہاں پہ کس سے وہاں بھی کس سے سنائے جاتے ہیں مولانا صدیقی صاحب جہان آباد سے گزر رہے تھے ضلع فتح پور کے جہان آباد سے گزر رہے تھے راستے میں بدماش ملے اور وہاں جو ہے گاڑی سے اترے وہ سامان پھینک دیا اور اٹھاؤ تو جھک, جھکے ہی رہے گئے اٹھ نہیں سکے بعد میں ہاتھ پہ جوڑا تو پھر جو ہے اٹھ کے بھاگے میں نے اپنے استاد مولانا نسیم سے پوچھا یہ واقعہ صحیح ہے تو انہوں نے گواہی دی کہ میں نے خود یہ بات مولانا سے مولانا صدیق صاحب سے پوچھی تو انہوں نے کہا تھا نہیں صرف ملے تھے اور گاڑی میں جھانک کے دیکھا تو کہا مولانا آپ ہو تو پھر جانے دیا میری گاڑی کو بس اتنا سا واقعہ تھا اور میری زندگی کا یہ واقعہ ہے اور کئی میرے مرنے کے بعد یہ لوگ جو ہے اسے قصے کہانی اور نہ بنا لیں تو یہ حال تھا دیوبندیت کا اس کے بعد پھر جو ہے میں جماعت اسلامی میں گسا بہت ساری کتابیں پڑھ ڈالی جماعت اسلامی میں ایک آدمی ملا تھا فاروق نام کا اس نے مجھے بہت ساری کتابیں دیں سن انیس سو سے لے کے انیس سو ستر تک کی تجلی جو عامر عثمانی کا تھا وہ میں نے کافی پڑھ ڈالے اور تاریخ اسلام اکبر شاہ نجیب آبادی کی اور سیرت کی دو تین کتاب جس میں لاسٹ میں الحیق المختوم آئی تھی اور یہ خلافت اور ملوکیت زبردست کتاب تھی خلافت اور ملوکیت وہ بات وہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزوں میں اختلاف ہوا ہے لیکن زبردست کتاب تو اس طرح جو ہے علم حاصل کیا اس کے بعد الوسیلہ ملی امام ابن تیمیہ رحم اللہ کی اس کے بعد پھر جو ہے لیکن وہاں بھی مجھے اطمینان نہیں ہوا میں نے کہا یار یہاں بھی تو وہی چیز پائی جاتی ہے ہنڈریڈ جس جس اسلام کی مجھے ضرورت ہے جس مذہب کی جو حق والی جماعت ہے وہ یہ نہیں ہے کیونکہ بہت ساری گلطیاں وہاں بھی تھیں تو پھر میں نے عہد کر لیا کہ میں اکیلی جماعت ہوں اللہ تعالی نے ہدایت دی ہے تو مجھے حق والی جماعت کے ساتھ جوڑے گا اس عہد کرنے کے بعد دو مہینہ گزرے تھے کہ اس کے بعد پھر جو ہے تین دو آدمی مجھے ملے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے میں نے بہت سارے سوال کا لے سارے سوال کے جواب درست اور سوال ٹھوک تھو, دیے میں نے وہ بھی درست جتنا بھی مواد تھا سب اگل ڈالا اور سارے جواب درست ایک بھی اختلاف نہیں ارے ہم نے کہا یہی حق والی جماعتیں لیکن میں اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کو تیار نہیں تھا اس طرح جو ہے آٹھ سال گزر گئے آٹھ سال کے بعد ایک فرقے مسودیا سے تعلق رکھنے والا سمیع اللہ خان پاکستان کا کراچی کا وہ ملا انٹرنیٹ پہ ٹاک پہ اس وائس میں بات ہوتی تھی بڑی اچھی جماعت لگی ہاں? کسی فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں صرف مسلم ہے بس جماعت المسلمین اپنے آپ کو مسلم کہنا بڑی اچھی لگی لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کا کالا چٹھا پورا سامنے آ گیا کہ دنیا میں یہ اپنے آپ, کو, اپنے آپ کے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں ہے جو ان کے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے وہ کافر ہے اور کافر ہی نہیں بلکہ مرتب بھی ہے واجب القتل ہے یعنی چند سو کے علاوہ دنیا میں مسلمان ہے ہی نہیں واہ اس وقت پھر میں نے اپنے آپ کو ڈنکیا, ڈنکے کی چوٹ پر فخریہ اہل حدیث کہلانا شروع کیا الحمد الحمدللہ میں الحمد الحمدللہ مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے آپ کے اس جواب سے میں بڑا مطمئن ہوں اور بڑا ہی خوش ہوں جی چاہ رہا ہے کہ میں بار بار آپ کے جواب کو سنوں الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے رسومات کی دلیلیں تلاش کیں وہابی بریلوی آپ, آپ کے علاقے میں فیمس تھے احسن البیان آپ نے مدینہ المنورہ سے خریدا مولانا محمد گڑی کا مجھے اس پر بھی بہت خوشی ہوئی کیونکہ مولانا محمد جُنا گڑی کے خاندان کا میں ایک فرد ہوں الحمد اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے آپ نے الحمد اللہ حج بھی کیا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحان الطالیہ آپ کے حج کو قبول فرمائے آپ نے دوران حج جو دعا کی ہے اللہ سبحان العالی نے واپسی میں آتے آتے آپ کی دعا قبول فرما لی اور پہلا اول کام جو ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ آپ شر کو بداعت کی دلدل سے نکل گئے الحمدللہ اور اس کے بعد آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی آج تک میں نے جن جن بھائیوں کی انٹرویو لیے ہے آج تک ایسا نہیں ہوا ایک انٹرویو ضرور ہوا تھا کہ وہ پہلے بریلوی تھے پھر دیوبندی بنے اور اس کے بعد الادیس لیکن آپ وہاں سے آنے کے بعد جستجو میں دیوبندیوں کی آ گئے وہاں بھی دیکھا رہے یہ تو بیکار ہے اس کے بعد آپ جماعت اسلامی میں گئے آپ نے کہا رہے یہ تو بیکار ہے اس کے بعد آپ جماعت المسلمین میں جاتے ہیں الحمدللہ پھر آپ کو اہل حدیثوں کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی ملتی ہے تین آدمیوں پر مشتمل اور آپ ان سے وابستہ ہوتے ہیں اور آپ کو ایک ایک بات کا مدلل قرآن و سنت کے مطابق جواب ملتا ہے اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں بلکہ ایک موقع پر تو آپ نے کہا میں اکیلا ہی تنہا حق پر ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر دے میں آپ سے وضاحت کے طور پر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ بریلوی تھے تو آپ کے مکمل گھرانے کے لوگ یعنی والدین وغیرہ سب بریلوی تھے اہل حدیث ہونے کے بعد آپ نے ان لوگوں پر محنت کی یا نہیں کی خود پر کی لیکن ان پر بھی کی یا نہیں کی جزاک اللہ و خیر حافظ صاحب آمین اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ہدایت دی اور میں نے اپنے آپ پر محنت کی کیا آپ نے گھر والوں پر بھی محنت کی یا نہیں والد محترم جو ہے وہ نائنٹین نائنٹی سیون میں یعنی میں سترہ سال کی عمر کا تھا اس وقت ان, ان کا انتقال ہوا تھا اور والدہ ماجدہ کا انتقال دو ہزار دو میں ہوا اپنے چھ بھائی اور پانچ بہن میں میں سب سے چھوٹا ہوں تو انیس سو ننانوے میں میں اپنے وطن واپس آ گیا تھا یعنی تائ بھوکر شیر کبھی دت سے والدہ کی عمر کافی تھی शायद नब्बे के आसपास पास यानी कुछ समझ बूझ बाकी नहीं रही गई थी तो उनको जो भी समझाते थे वो हाँ हाँ ठीक है सही है एक भाई कह रहा है वहां भी हो गया है मैं कह रहा हूं कि तो बड़ी हैरानी से पूछती थी वहाँ वहां भी नहीं झूठ बोल रहा हूं میں نے کچھ چیزیں سامنے رکھی نہیں بولا بولتی ہیں یہ وہاں بھی نہیں ہے یہ تو صحیح بات کہہ رہا ہے یعنی وہ عجیب و غریب چیز تھی وہاں پہ ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا یعنی کچھ فائدہ نہیں تھا ہاں بھائیوں پر میں نے کافی محنت کی اور دیکھنے میں یہ آیا کہ صرف ایک بھائی پر تھوڑی سی محنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہدایت دے دی باقی بھائیوں نے تو طنز کیا تانے مارا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے کچھ سالوں کے بعد ایک بھتیجے کو جن کے والد مجھے تانا مارتے تھے یعنی میرے بڑے بھائی ان کے لڑکے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور باقی محلے میں جس کے اوپر میں محنت کرتا تھا جذبہ بہت تھا نا جمعرات کو بندی ہوتی تھی یعنی مارکیٹ بند ہوتی تھی روڈ پہ کرسی ڈال کے بیٹھ جاتے تھے اور جہاں پہ میں بیٹھوں تو وہاں پہ بھیڑ لگ جاتی تھی جو ہے بڑی زبردست چونکہ یہ چیز جو ہے جو نیا نیا ہدایت یافتہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دیتا ہے اس, اس کے جذبے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو جتنا علم ہوتا ہے اتنا پہنچانے کی کوشش کیا لیکن جس کے اوپر میں نے محنت کی وہ آج بھی ٹس سے مس نہیں ہوا اور جو بازو میں بیٹھے سن رہا تھا اللہ تعالی نے اسے ہدایت دے دی پھر وہاں پر ہم نے جو ہے دو آدمی جو ہم کو ملے تھے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے تو ہم تین اہل حدیث نے وہاں پر مسجد مدرسہ لائبری گائیڈنس سینٹر کی بنیاد رکھی اور اس کی بنیاد رکھنے میں یعنی جب سوچا تھا اس سے قریب چار سال یا پان سال کے بعد کامیابی ہاتھ لگی الحمدللہ للہ آج بھی قائم اور دائم ہے الحمدللہ مجھے بے انتہا خوشی ہے کہ آپ نے محنت کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا سلا آپ کو تو آتا فرمایا کہ حق پر آپ کو گامزن کیا لیکن اس کے بعد آپ نے جو والد محترم پر والدہ محترمہ پر محنت کی اس میں مکمل طور پر آپ کو کامیابی نہیں مل سکی اور میں دعا کروں گا اللہ آپ کے والدین کی بخش و مغفرت فرمائے والدہ محترمہ کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے ان کے بارے میں رجل حرم کے الفاظ حدیث کے اندر موجود ہے جو بوڑھا کم عقل میدان میں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ کہے گا اے اللہ میرے پاس اسلام تو آیا اور صحیح اسلام تو آیا لیکن وہ اس وقت آیا جبکہ میں بوڑھا ہو چکا تھا وہ امل ہریم ف یقول ربی القد جا الا اسلام اس وقت آیا جب میں عقل مجھ میں عقل باقی نہیں رہ گئی تھی تو ان کا عذر اس وقت قبول ہوگا اور اللہ رب العالمی نے حدیث کے مطابق ان کا تھوڑا سا ٹیسٹ لے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے تو آپ نے محنت کی مجھے بے انتہا خوشی ہے اب میں آپ سے یہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا وہ واقعہ جو آپ کے بریلیویت پہ رہتے ہوئے آپ پر رونما ہوا کوئی مزار کا واقعہ ہو کسی پیر کے پاس جانے کا واقعہ ہو وہ کم از کم آپ یہاں پر رکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ کتنی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اس وقت بریلی جواب تھے جی حافظ صاحب بچپن کی بات بتاؤں تو تقریباً مجھے بہت, بہت زیادہ بچپن کی بات یاد ہے تقریباً میں چھ سات سال کا تھا اسکول میں پڑھتا تھا مجھے یاد ہے اور ہمارے ہاں ایک درگاہ ہے بڑی مشہور نج نجبد بدی سبھی لوگ اس کے دیوانے تھے ہم تو بچے تھے ماں باپ بھائی بہن باپ کا تو خیر آ, باپ کی انگلی پکڑ کے کبھی میں چلا ہی نہیں آ, بھائی بہن وغیرہ لے جاتے تھے ساتھ میں اور والدہ تو وہاں کی تکیا دبانا ان کے کندھے دبانا یعنی کس کے قبر کے کبرے کے کندھے دبانا تکیا دبانا اور یہ جو نیچے ہاؤس بنا ہوتا ہے مزار کے درگاہ کے نیچے ہاؤس بنا ہوا ہے وہاں تو جب درگاہ کو گسل دیا جاتا ہے تو وہ پانی اسی ہاؤس میں جمع ہوتا ہے اور اسے بطور تبرک پلایا جاتا ہے اور مجھے پلایا گیا ہے بعد میں بڑی گن آئی تھی جب میں اس دل, دل سے باہر نکلا تھا تو یہ تو بہت چھوٹے پن کی بات ہے اس کے بعد جیسے جیسے جو ہے آ, عمر یعنی جوانی کی طرف جب بڑھنا شروع ہوئے یعنی بالغ ہو گئے یا بالغ کے قریب تھے اس وقت بہت سی چیزیں واضح ہو چکی تھی کہ ان درگاہ والوں سے مانگنا نہیں چاہیے پوری واضح نہیں ہوئی تھی یعنی ان سے مانگنا نہیں چاہیے دینے والا تو اللہ ہے ان کو تو صرف سفارش ہی بنایا جاتا ہے اس طرح کی بیکی بیکی باتیں جو ہیں وہ اور اللہ تعالی ہوئی کو میں حاضر نازر مانتا تھا وہ الگ بات ہے بعد میں پتہ چلا کہ وہ بذات خود نہیں بلکہ یہ اس کی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب میں مانتا نہیں تھا بریلیت میں ہوتے ہوئے بھی اور حاضر نازر بھی اللہ واد شریک کی ذات کو ہی مانتا تھا یعنی کچھ ایسی باتیں تھی تحقیق والی جس کی وجہ سے آدمی جو جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالی اس کی راہیں جو ہیں کھول دیتا ہے راستہ کھول دیتا ہے اور آسان کر دیتا ہے ایک بات بتانا بھول گیا انیس کے با... میں جب میں ممبئی آیا تھا تو یہاں میں مقدوم شامیہ کی درگاہ گیا یعنی ان کو ایسال کرنے کے لیے چڑھوا کھانے کے لیے نہیں ایسال کرنے کے لیے تو وہاں پہ جو ہے کٹوری میں پانی رکھا ہوا تھا میں سمجھا کہ زمزم ہے میں نے پی لیا بعد میں احساس ہو گیا کہ کی, کیونکہ بچپن کی یاد آ تھی غسل کا پانی پلاتے ہیں لوگ ابھی میں بریلویت میں ہی تھا لیکن مجھے یہ احساس ہو گیا کہ غسل کا پانی ہے تو مجھے الٹی جی مت لانے ہوئی لیکن الٹی جیسا لگ رہا تھا کیونکہ مجھے گھین آئی یہ پسند نہیں تھا میں حاجی علی کی درگاہ گیا کچھ اگر بتی وغیرہ خرید کر اور سرینی وغیرہ لے کر تو میں نے وہاں دیکھا مجاوروں کو کہ انہوں نے ہاتھ سے تھیلی چھینا آدھی پھاڑا ٹوکرے میں ڈالا اور مزار میں ٹیچ کیا اور دے دیا اور اگر اپنے پاس رکھ لیا مجھے بڑا برا لگا اس کے بعد سے میں نے کبھی اگر اگربتی اور, ہاں, اور سرینی نہیں خریدا پھر کئی بار گیا ہوں نہیں خریدا کیونکہ چڑھاوا یہ میں پہلے بھی برا سمجھتا تھا تو یہ چیزیں جو ہے مجھے یہی ساری باتیں تھی جو مشکوک کہہ رہی تھی کہ یہ ہمارا دین اسلام کیسے ہو سکتا ہے لیکن حق کیا ہے اس کے لیے مجھے کوئی ذریعہ نہیں مل رہا تھا جی ماشاءاللہ اللہ جزاک اللہ خیر یہ تو شاید بھائی آپ نے بہت بہترین انداز میں اپنے بریلیویت کے دور کے کچھ حالات بتائے جو میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ کتنی دلدل میں آپ پھنسے ہوئے تھے اوہو میں نے محسوس کیا ہے کہ یقیناً آپ بہت گہری بہت گہری دلدل میں آپ تھے لیکن بات وہی ہے نا کہ فلاں اور فلاح تو اللہ سبحان جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا آپ نے بڑی بہترین بات کی کہ میں نے جن پر کوشش کی وہ کامیاب نہیں ہوئے اور جن پر بہت ہلکی پھلکی کیے وہ کامیاب ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی ان کی قسمت میں ہدایت تھی اب تھوڑی سی بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بریلویت میں بھی دیوبندیت میں بھی تھوڑا قدم رکھا اور اس کے بعد جماعت میں بھی ان کی بھی کچھ اندرونی کچھ پول آپ کو کچھ ملی ہو تو ایک دو واقع ہو تو ذرا رکھے شارٹ میں حافظ صاحب میں بریلویت کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا جتنا دیوبندیوں کے بارے میں غلاثت دیکھا ہوں دیوبندیت میں غلازت ہی غلازت ہے اور دیوبندی حدیث کا انکار کرتا ہے مجھے میری بہت بحث ہوئی بریلویوں سے بھی اور دیوبندیوں سے بھی بریلوی کے سامنے جب بھی میں نے حدیث رکھا نہ نہیں بولا خاموش ہو گیا وہ لاجواب بھی ہو گیا کنیکترا کے نکل بھی گیا لیکن دیوبندی حدیث کا انکار کیا حدیث کا صاف انکار زبان حال سے یا زبان کال سے دونوں سے کبھی اس سے کبھی اس سے مجھے فرقہ حنفی فرقوں میں جو جماعت اسلامی فرقہ ہے وہ کچھ اچھا لگا کیونکہ شیر کو بدت ان کے اندر نہیں پائی جاتی اور بریلوی اور دیوبندی یہ دونوں ممیرے اور کھلیلے بھائی ہے اور بہن ہیں صرف نام کا فرق ہے ذرا برابر بھی ان میں جو ہے فرق نہیں ہے شرک بدت کوٹ کوٹ کے ان دونوں میں برابر سے بھرے ہوئے ہیں کوئی چیز ان کے اندر زیادہ ہے کوئی چیز ان کے اندر زیادہ ہے لیکن ایگزام میں اگر دونوں بچوں کے نمبر اگر چیک کرنا ہو تو دونوں ایٹی سیون نکلیں گے نہ آگے نہ پیچھے ہاں اردو میں ایک ساٹھ ہے ایک پچاس ہے اس طرح ہو سکتا ہے کسی میں زیادہ کسی میں کم یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا جماعت اسلامی لیکن وہ بھی مکلف تھا اور کچھ خرابیاں تو پائی جاتی تھی تو اس حساب سے جو ہے اب ان کی ہسٹوری لے کر بیٹھوں تو پھر بہت لمبا انٹرویو ہو جائے گا اس لیے مختصر یوں سمجھ لو کہ بس دیوبندی اور بریلوی یہ تو ایک دم کا ڈھیر تھے اور جماعت اسلامی جو تھا وہ شرک و بدت سے جو ہے وہ, وہاں نہیں تھی مجھے نظر نہیں آئی و بت کافی اندر تک گسا ہوں اتنا جماعت اسلامی کی ایک دم اندر تک گس گیا تھا میں بہت اچھی طرح متعلق کیا ہوں اس کا ہاں کچھ چیزیں ہیں مقلد ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں ہیں جو منہج کے خلاف ہیں اس وجہ سے میں نے اس قبول نہیں کیا تھا اور فرقے مسعودیہ سے تمہیں بہت متاثر ہو گیا تھا وہ تو اچھا ہوا کہ ڈاکٹر شفیق الرحمان کا انٹرویو مل گیا جو عاکل جدہ والے نے لیا تھا وہ بھی فرقہ مسعودیہ کے امیر رہ چکے ہیں کراچی میں اور جو ہے زبردست انہوں نے فرقہ مسعودیہ کا جو جماعت المسلمین ہے نا اس کے بہت بڑے امیر تھے وہ ان کے خطوط وغیرہ مسعود صاحب کے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب کے آج بھی رکھے ہوئے ہیں وہ جب انٹرویو سنا جب میرے ہوش اڑ گئے یہ کیا چکر ہے یہ تو بہت ہی بدترین فرقہ ہے بلکہ خوارج کی بو آتی ہے اس سے تو اہل حدیث مجھے اچھا لگا میں اہل حدیث کو ایکسپ کر لیا تھا جب مجھے دو آدمی ملے تھے نا اہل حدیث میں مان لیا تھا یہی حق پر ہے لیکن اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا تھا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا کہ میں کسی فرقے سے منسلک ہو جاؤں وہ تو بعد میں حق واضح ہوا کہ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے جی بے شک بالکل درست فرمایا میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں کہ دیوبندی اور بریلوی یہ سگے بھائی بھائی ہیں ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی لیکن اسلامی جماعت جو ہے اس کے اندر کسی حد تک ٹھیک ٹھاک ہے معاملہ لیکن ان کی ابھی بہت زیادہ غلازت ہے بہت زیادہ گندگی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان جماعتوں کو ہدایت نصیب فرمائے ہنفیا کی یہاں بڑا عجیب معاملہ انہوں نے تو اپنے امام کے آگے اپنے اماموں کے اقوال کے آگے قرآن کی آیت اور حدیث تک کو منسوخ کر دیا ہے اللہ رحم فرمائے اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے مجھے بے انتہا خوشی ہو رہی ہے بے انتہا خوشی الحمدللہ اب میں آپ سے ایک بات یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث میں آنے کے بعد آپ پر کوئی مسائب و علام مصیبتوں کے پہاڑ تو نہیں ٹوٹے کوئی دشمن ایسے ہو اپنے سگے بھائیوں میں یا چچا زاد بھائیوں میں پھوپھی زاد بھائیوں میں یا آپ کی مسجد کے امام صاحب ہو مسجد سے نکال دیا ہو کیونکہ بہت سے واقعات ایسے ہوئے چلو باہر نکالو یہ وا بھی ہو گئے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ان کی شادیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ایسا اگر کچھ ہوا ہو ایک ادھ واقعہ تو مجھے بتائیں شارٹ میں جی حافظ صاحب آدمی حق قبول کرے اور اس کے بعد اس کی مخالفت نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا مخالفت تو ہوگی لیکن مخالف کا اگر بس چلے تو مسجد کے اندر سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ مجھے نکال سکے خاندانی دبدبہ تھا محلے میں ایک خاصی اہمیت تھی تو ہاں آمین, آمین کی آواز سے چڑھتے تھے اور میں ہی اکیلا امین کہنے والا تھا دو سال رہا ہوں دو سال تک م, مسلسل میں نے رفلی دین سینے پہ ہاتھ اور آمین بل جہر کہی تڑپ تو جاتے تھے ایک دم تڑپ جاتے تھے مسجد والے جتنی بھی تین صفحے ہوتی تھی مشکل سے تین صف یا چار صف کبھی دو صف تل ملا جاتے تھے دیکھنے لگتے تھے سلام کے بعد تو لیکن ہمت نہیں پڑتی تھی کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ تو مسجد نہیں آ سکتے نہیں اتنی ہمت نہیں تھی لیکن ہاں فتح پور شہر چھوڑنے کے بعد پھر جو ہے ہمارے دوستوں کو نکال دیا گیا جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھی بنے تھے اللہ نے جن کو ہدایت دی تھی وہ ہمارے محلے کے دو تھے اور بکی دور دور کے تھے تو ان کو نکال دیا گیا مسجد سے باقاعدہ ڈرا دھمکا کے جب میں فتح پور چھوڑ چکا تھا تب باقی گھر والوں کی طرف سے بھی مخالفت ہوئی ہے لیکن زور نہیں تھا کسی کا ہاں سمجھا سمجھاتے بجاتے تھے بڑے بھائی لوگ قرآن نہیں پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے कुरान को, को समझ कर नहीं पढ़ो रट्टी लगाओ खाली बस आलम तालमून, बस समझ कर पढ़ोगे गुमराह हो जाओगे जवाब भी मैं उल्टा ही देता था फिर कुरान पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, इस तरह का माकुल जवाब दे देता था मैं अच्छा बाहर कुछ नहीं कहो किसी से तुमने अपना मनह चेंज किया है तुम वहां हो गये हो लेकिन बाहर किसी को मत बोलो मैं बोला मैं तो बोलूंगा मैं तो बोलूंगा زور نہیں تھا کسی کا سمجھا لیتے تھے لیکن لوگ طنز کرتی تھی خالہ اور بہنیں اور بہنوئی یہ سب کبھی کبھی ملتے تھے تو تانا مارتے تھے اور ہمارے بڑے بھائی ماشاءاللہ اللہ وہ تو بات بات میں اٹھتے بیٹھتے تانے دیتے تھے اللہ تعالی نے ان کے گھر میں ہی اہل حدیث پیدا کر دیا ٹھنڈے پڑ گئے جی شاید بھائی ماشاءاللہ ما اللہ اللہ اللہ پاک نے آپ کو تو خاندانی اعتبار سے بھی بڑا مضبوط بنایا تھا کہ آپ کو تو کوئی مسجد سے نہیں نکال سکا لیکن جو آپ کے دوست نکالے گئے جیسا کہ آپ نے فرمایا تو مجھے بہت دکھ ہوا لیکن مجھے پورا بھروسہ ہے کہ وہ حق پر گامزن رہے ہوں گے جو حق پر آ جاتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا الحمد اللہ کا فضل اور احسان ہے میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں اور وہ سوال یہ ہے کہ جماعت المسلمین بڑی خطرناک جماعت ابری ہے ان کے بڑے عجیب مسائل میں وضاحت تو نہیں کر سکتا اگر کوئی چھوٹا سا ایک واقعہ ہو کوئی خطرناک ذہن میں تو بتائیں ورنہ نہ یاد ہو تو نہ بتائیں جی حافظ صاحب جماعت المسلمین جو جماعت ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کا سب سے خطرناک جو, جو سب سے خطرناک بات ہے جو میرے سامنے واضح ہوئی تھی وہ یہی ہے کہ وہ اپنے امیر کو امیر المومنین سمجھتے ہیں دنیا کا اور اس خود ساختہ بنائے ہوئے امیر المومنین جس کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے ایک تاغوتی حکومت سے یعنی ایک تاغوتی حکومت نے اس کو تسلیم کیا ہے خود کا کوئی اختیار نہیں ہے ملک کی بات تو چھوڑو خود ایک شہر یا خود ان کے محلے میں بھی ان کا کوئی جو ہے اختیار نہیں ہے ایسے بے بس امیر المومنین جو دنیا کا امیر المومنین سمجھا جاتا ہے اور اس کے ہاتھ پر جو بیعت نہ کرے وہ کافر ہے اور کافر ہی نہیں بلکہ مستد بھی ہے گویا کی چند سو کے علاوہ دنیا میں مسلمان ہے ہی نہیں پوری دنیا کافروں سے بلکہ مستدوں سے بھری ہوئی ہے یہ سب سے بڑی خطرناک چیز تھی اور مین ٹارگیٹ ان کا اہل حدیث تھا ڈاکٹر شفیق الرحمان کے پاس خط لکھتے ہیں مسعود صاحب کہ ان بریلویوں سے کہو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں مسجد میں جھگڑا پڑا تھا جس کی دیکھ ریکھ ڈاکٹر شفیق الرحمان کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ خط بھیجا مسعود صاحب نے آج بھی وہ خط رکھا ہے ان کے پاس بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مسعود صاحب نے خط بھیجا کہ ان بریلویوں سے کہہ دو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں ہمارا آپ سے کوئی ٹکر نہیں ہے ہم تو اہل حدیثوں کو زیر کرنے کے لیے آئے ہیں ہماری ڈائریکٹ لڑائی اہل حدیثوں سے ہے تو یہ بھی سبب بنی تھی آ, ڈاکٹر شفیق الرحمان کے واپس اہل حدیث ہونے میں تو وہ سمجھ گئے تھے بلکہ یہ جو ڈاکٹر مسعد صاحب ہیں ڈاکٹر نہیں ڈاکٹر نہیں مسعد صاحب بی ایس سی سی کیا ہے وہ بی ایس سی یہ جو ہے انہوں نے بنیاد رکھی تھی اٹھارہ سو کیا بولتے ہیں چودہ تیرہ سو ترانوے ہچری میں شاید یا تراسی ہجری میں اس فرقے کی بنیاد رکھی تھی اور یہ اپنے آپ کو جو ہے امیر المومنین کہلوانے لگے وہ تو مر کے چلے گئے ان کی جگہ پہ کوئی اور گدی نشین ہے تو وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا ہے اور جو شخص بھی اس جماعت سے جڑا ہوا ہے وہ اس کا یہی ایک نعرہ ہوتا ہے کہ جو شخص سے ہمارے امیر کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرے گا وہ مرتد ہے یعنی واجب القتل ہے اور تمام حدیثوں کو جو خلیفہ کیے بارے میں خلیفت المسلمین کے بارے میں آئی ہیں وہ سب وہ اپنے امیر المومنین پہ چسپا کرتے ہیں اور اہل حدیثوں کو بدتی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں تو یہ خارج خارج کی بو آتی ہے اس میں سے خوارج کی خوارج کی ہی جیسا ہے خوارجی بھی جو ہے اپنے آپ کو حق پر ہی مانتے تھے اور اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں مانتے تھے وہ یہی حال ان کا بھی ہے تو خواجی جی سمجھو ہی, ہی خطرناک ہے بہت ہی ماشاء اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے بے انتہا مسرت شادمانی خوشی ہو رہی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ ایسے سوالات مجھ سے ہو جائیں گے اور ان کے جوابات آپ سے ملیں گے جوابات میرے سوازا, سوالات سے بھی بہت بہتر آپ نے دیے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر سے نوازے آپ کا سفر دیوبندیت میں ہوا بریلویت سے دیوبندیت میں ہوا وہاں سے جماعت اسلامی میں ہوا جماعت اسلامی سے پہ جماعت المسلمین میں ہوا سب کو آپ نے جانچا پرکھا اور ان کو دیکھا کہ آخر یہ کیا ہے اور ان کے حالات کا جائزہ لیا مکمل طور پر اور جماعت الحادی کو بھی دیکھا پرکھا اور سب کے بعد آپ کو اللہ نے حق تک پہنچا دیا اور کیوں نہ پہنچائے اللہ سبحان الطالیہ نے آپ کو قرآن و سنت کی تعلیم سے جو آرستہ و رستہ کیا بخاری شریف کے الفاظ حدیث کی مجھے یاد آئی ان انت نظر قرآن سما عالم من, سم من السن امانت لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اللہ سبحان نے نازل کی امانت دلوں میں نازل ہوئی ہے پھر لوگوں نے اسے قرآن سے سیکھا اور سنت سے سیکھا آپ نے بھی الحمد للہ قرآن سے سیکھا اور سنت سے سیکھا جو قرآن و سنت پکڑ لیتا ہے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا ہدایت کے راستے پر آتا ہے اور جب ہدایت کے راستے پر آتا ہے تو الحمدللہ وہ ایک دن اہل حدیث ضرور بن جاتا ہے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اس خوشی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی تو نہیں چاہتا کہ آپ سے زدہ ہوں اور سوالات کا جی چاہتا لیکن انٹرویو بہت طویل ہو جائے گا میں آپ سے اب ایک اجازت طلب کرنا چاہتا ہوں اور وہ اجازت آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کیا میں اپنے تمام سوالات کو اور آپ کے تمام جوابات کو یکجا کر کے جوڑ کر ایک کلپ بنا لوں جو چالیس پینتالیس منٹ کی ہو جائے گی اور میں گروپوں میں اپنے بھائیوں کے پاس شیئر کر سکتا ہوں تاکہ وہ لوگ سنیں اور ان کو بھی احلیاتی حدیث مسلک کو سمجھنے اور خالص قرآن و سنت پر آنے کا موقع ملے اگر اجازت ہو تو بڑی مہربانی ہو آپ کی جی حافظ صاحب آپ کو بالکل پوری اجازت ہے کہ آپ اس انٹرویو کو یکجا کر کے ایک آڈیو بنا کر آپ جہاں چاہیں اسے پیش کر سکتے ہیں میری طرف سے آپ کو اس کی پوری اجازت ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالی بہتر ہدایت دے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ خیر انوحسن الجزا شاہد بھائی آپ نے بہت شاندار انٹرویو دیا خاص بات یہ کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ آپ کے تمام جوابات اور میرے تمام سوالات جوڑ کر میں یکجا کر کے شیئر کر سکوں میں انشاءاللہ اسے ضرور کروں گا آپ کا انٹرویو بہت شاندار بہت شاندار ہے لوگوں کو اس سے ایک نصیحت ملے گی اور حق کی طرف گامزن ہونے کا اور حق کی طرف آنے کا ایک موقع فراہم ہوگا انشاءاللہ اللہ آج یہ انٹرویو آٹھ تاریخ آٹھ جنوری بروز جمعہ رات کو ہوا ہے اور سن 2016 سولہ ہے اور اب میں آپ سب سے ودا لینا چاہتا ہوں اور اس انٹرویو کو جو بھی ہمارے بھائی سنیں اور انہیں کچھ اشکال ہو کچھ شک ہو کچھ دریافت کرنا چاہیں تو میرا واٹس اپ نمبر اور فون نمبر نوٹ فرما لیں نائن فور ون ٹو ون ایٹ ڈبل ٹو ڈبل سکس نائن فور ون ٹو ون ایٹ ڈبل ٹو ڈبل سکس اب میں آپ سب سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ اللہ اگلے انٹرویو کا انتظار کیجئے پھر بہت جلد انشاءاللہ کسی بھائی کا انٹرویو آپ کے سامنے آئے گا والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ